بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللقص الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البسير پاقی دا پاکیرا دا دار کسم شرکنا حضاد بند خپل دشپی بکڑکے د دمسیر حرام نا تر مسجد افسا پورے ہا مسجد چ برکات چولی می چا پیران دے دارا چھو می بندتا یقین اللہ تعالیٰ ہر سوری اور سینیم کتاب اللہ تخونی وکیلا اور کرو منگا منگسال سلام لاب تورات او گرزو لے مونگا غا د بنی بن اسرائیلو پدیمہ سلوانے چھ مجھوڑوئے سوا زمانہ بل کار چلو ان کے ذریت من حملنا معانو اے اولاد دا چاچ سوارکلو موند نوح علیہ السلام سر بکشتے کے شکر کوئی دا اللہ نابدن شکور یقین رامو بندا ڈیر شردار وقب في بنیسرائی تیل فرد ولتال کبھی اور او منہ گا بنی اسرائیل قد فیصلہ کتاب کے خامہ حفصاد بکوی تاسو مل کے دو زلام او خامہ لوی بکوی تاسوب بلوئے رام فیزا جا اوعد اولهما واسنا علیکم عبادنا لی باسن شدید نلجی رور سے داوادنی داو کرت رولے لے گا پتا سو باندے بندے گان اختیار پختیار کیوں خاندان جنگ سخت فجاسو خلا دیار نو نت لائی پمند کور ن ساسو گے وہ کاواد اوادا وعدا پورکڑشے پنیزالا سم رددنا لکم الكرط علیہم وعمددناکم بی اموال و بنین بیاتر کرمان تاسو تام غلب دوبارہ پا دیوان دیم اوزیات کرمان تاسو لنا مالون وزامن و جان کم اکثر نی اجوک ماسو ڈیرڈل آسنتم آسنتم لا تو متاث نی کیوئ نو نی گاسو دخلو فیضو دبار اوکتا سو بدی کو نوزا د هغې بهظوي پ تاسووم فز جا اووادل آخر دی نو کله چې لیسو اواد د روست نزل لیهکوم دې مون په تاسو ظالمان دی دپه چې خرابکی اساس مخونه ولیت خلو ن مسجد ادی پارا سوجو تالک سنچیاتی ولیوت بھی رو تتھویم ادی پاراچ ہلا کا چکلے مند بایوانے پہلا کو لوگ اسار بہ منادی چیفتاسو بتاس برہ مکھیسو فرفت نمپستاسو سزا تم و جاننا جہن ملک نسرا اور غرزولے منجہ جہنم د پار د کافرانو اور اگے رہونگے ان ھذا القران یھدی للتی هی اقوم یقینا دا قران ہدایت کی ھا لارتا چھڑی رن غرام ویو بشر مومیزی نا مل سال اہم اجرا <كَبِيرًا> زیرور کئی مومی نانتا چا ملک سنت برابر یقین ددی دا دارا سواب دلوے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا لهم <تصفيق> اور یارا اور کئی یقینا کسان چیمان پاخرت نلیم ن ترکڑے منگاغیر پا راجا در ناک وی دسان اداسان نکار پشانتر زگا انسان تلوار وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ل اجوکڑے ماشپار دے دردا فمہ لانا آئے تے مس نرکڑے مان دشپی اگر مان خا رنا رنوالا دیا پاچو او ساسو ربد ترفنا اور دیا پاراچی پوشے پشمارد کلو نوپح دش پور احساب رجو دمشو و پل شیلا اور ہر یوشے منگ جا جا بیان کرے بجا بیانو کل انسان الزم نا ہوتا في اور ہر انسان لازم کرے منگا غسران قسمت دا پسردا نخر جو لہو یو منقیامتی کتاب کا من شوران راکاره بهکو د تاپور دقامت یو عمل نامم مخامخ بهشيغې سره خوهیم یقرآ کې تابکه کفا نفسې کل یو مع کا حصوان اولی شي اولو لا خپل عمل نام اوورے سازانن پتابانے حساب گون گیں منہ دا فین ن احتدي ل نفسي ہی ومنظله ف نماظلو آ لہ چا حرایت جی منندے عقین حرایت ومی خپلی فہے لرام اسک جي جی بلا شو قین بلاريقی او ولا ترانشیت کوٹے پورتک ان کے پیٹے دبل و ماں کزبین ہتا ناس رسوان انگا زاورکوں کی تردی جولی کو رسول ران وَإذا أن نحلق قريةً أمرنا مطر فِيهَا رات کچھ ہلاک یوکلی والا نکم مرکوخل تاب دارے دائیں بدمستل کو گنا ہو نائے کہ فاقا علیہ فدمرنا نو پورشی بائی بنے فیصل وکم لکھنا منل من قوم کر سلام سلامنا کف رب کا خبیم بسر اپورے سارب گنا ہوں تو بندگان خبردار لنکان یری دتا چلنا لہو فی ہام نشال من يريد عجلنا له فيها ما نشاؤ لمن نريد آ سوچ گاڑی پخلا عمل سر دنیا زرورکو ملر پو دنیا کی ہاوس چو ہاشا دارا چی مواڑ س لہو جہن ملاح مز مدر ولر جہن ناگتا بدی بے ویلی شیو رٹلی شی ومن راد وهو مومن او راد پفل او ش دا پارا کوش مناسب رائے دا اوہ دارے چاہدی فولا نا مشکور دا کسان دیا ملو ندی کبل کریم ؤلا <سؤال> ہریلا گورک دان مو دفران د بکیش دوربستان و رب محضو بکیش دورپستان بنکیش انظر ان فت اللہ اگورا سرنگ گروالے اور کڑے منگ بابری دباضوانے بدنیا کی ولل اکبرو درجات او اکبرو او آخرت اکبر و درجاتوں اکبر و تفدیل اخام آخرت ڈیلوے و درجو والدیم ریلوے فضیلتلو والدیم لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مزموماً محزولاً مقال ذو الله صلى الله عليه وسلم حق دعار ذا بندقائباً كاني كيبني توبط ويلش شرم ويلش شعيم وقضاء ربك اللا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً اف سلگڑے سارم چی جی بندگی مکوئے مگر کردار خاص اور نی کی گو موربلار سرنی کے کبل املو آئند کل کی برا ہد ہو مو کلا ہوماں فلا تقل ہو ماں افلا تنہر ہومان کو کے بوڑا والی تا دڑا مو گتا اف کدر اور مرٹا دے دڑو لرا وقل کالنگ کریم اویادی تونا زت مند وف لہم جنا رحم دے وقرہ کماربیا سویر اوقد ساتدی تام وزر داج زید وجف نام او اے ربا رحم کے بردو لگ جی جما پار نکڑ دا پوڑو کوالیم عالم بما فی نفوسکم رب ساسو خالم نے پائے نیت ساسو بنب سنو کی زن إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً سنے کان یقین اللہ تلا دے اگچا تج اللہ تڈیر اور گرزی بخن گ ان کے با حقو السکینا اوبن سویلے ولا تو بز تبزیرام ور کواخ پل حق دا مسکین و مسافر دام اور خرچ مکوا بے ذائق خرچ کانو اخوان شاطین یقین دا بے ضائع خرچ کا ان کی ری رونا د وکان کان شیتانب ہی کفوران ادیشے تا پلب نہ شکران ویم تو رحمتی ترجوہان فکل کالم میسوران اکم خت دل ٹو رحمد ربستا شیت میں ساتے وی تین سان ولا ت مغل کا تب سا کول بستے فتق ملوم مسور مگر دلاس پل تڑل شخل سٹسرام ام کلاس پور کلا ولا کنی کے بنے ملا مت کرومان ان رب کا ابس تر رسقلے میشا رو ان ہوں کا نبے بادی خبیر یقیناً فراقی رض چالچی واڑیو تنگی چالچی واڑی یقیناً آدھے پکپل بندے گانو خبر لرن کے لیے کے تختلو اولا تکم خشت املاق اموج ن اخبل بچی نام نہ منگائل روزیور کو ختن کبیران یقینی وجل د گنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا من يذكي غير الزنا يقينا ذاك كار بدكاري او بدل حرام ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق من نهى نفس حرمه الله تعالى دعي وجل مگر بحقي شرعي وزلومن فقت جانال سلطان کا منصوران آسوچ او جلش پناحکام یقین ورکے ماوارس متولیم غستلوم نزیاتے پا قصہ کے یقیناً ددباب مدد کے دیشیم تقربو ما اللہ بلتی ہنوا شام دم ور ز مالتی تام مگر پاتری کشاخیم تردی اور تا ان نمسل ا پور والے کوائے پہر لقین بار کے بعد تپوس کے دشی رائے والیم واہ دا قیل تم بل قسط مستقیم اپور کوائے پیمانا کلچ پیمانا کوائم اتولم کو پتل برابر تاویلا دے خیست دے آقیبت ولا تخف ما علم امزا پائے خبرو پس پائے کار پسی چنی تالرا دائیں بار کس دلیل سورف آدام کلو لان ہو مسلم یقین گوگن سرگڑ داٹو تک سی نا دا پارکے بپوس کے دیشی ولا تم شرح مگر داپ کے پلوک و كی نشو لخبل كا نئیند داٹو چی كرشل دری بد بل بنی زرف تاوانے حرام كرشيدين ذالك مما وحاء إليك ربك من الحكمان دعجر وورد الدعاء نديك وحقر تعترف سعادة تخوخ برنديم ولا تجعل مع الله إلها آخرا فتلقى في جهنم ملوما مدحورا اما جوړوا د لا تاله سرراختدار د بندئ بل کنیوب کو زولشي پهجهاننم کې ملامتته کړی شوے رټلی شویم افاس کوم رب کوم بل بنی نا من مللاے کا ناسان آیا غرکړے تاسو رفت تاسو پهزامنو در کولو ونیولی ولی ل د مای کو یقیناً تاسداوین ڈیر گٹ گنا سرف نافی حاضل قرآن کروں یقیناً قسما قسم بیان کرے گا برے قرآن کی دید پار جدا خلق دن ست والی وما إلا نُفُورًا دوں پور دا قرآن دلرام مگر نفرت گول کا نما تم کمائے کو لو ضلب مرگر تیا کے نور حقدار زبان دا لگ لگ سنگ چی داوا خلق وائی دو اخبخا مخالا ٹولیوائے خلقوں خاوند عرشتا اللہ عرض بندگئے یا اللہ عرض نزیقت سبحانہو و تعالی عما یقولون علوان کبیران پاک دے اللہ تعالی اوچد دے دائیں نچدہ خلق اور پسیوئیم پوچت والیلوئیم تصبح لہو السماوات السبعو والارض ومن فیہن ہوئی اللہ آسمانوں کا ہرا سو چپتین شئے سب دھی ولا کلا تفقی ہوشد سے مگر تصبیح ہوئی سرد احمد اللہ لیکن تا سن پھوئے گئے دائب تصبیح ان کا نلیمن گفورام یقین اللہ تلا بخنا بخن ان کے گنا ان قرآن حجاب کل جلے تو قرآن جوڑ کمپمنستا کے اوپن آئے کسانوں کی چیمان پاخرت پا نری پرد مضبوط جانا کلو بہم کن تنوفی ازان وقرام اجوکڑے منگا دری بزر وان پردیم منک ان کے دوی د قرآن اور دری کے درن والے کر تو ربک فل قرآن وحدہ بارہم نفورام کله جیات کے تو خبلله پقرران کی پیوالی او گردی دا خل پپلو شاگوان تی کوونکی نہنوعالم و ب مع میں ہو ن ب یستمعون اس ی میں ہو نہیں لئے کو ظم نه جوام موپے اوپاریں یاتونوں دی چې غک باے سرام کله چری تا تو غری او کله چری پٹھ جے کئیم۔ جمر کلچوئی ن زالمانتا سو مگر پائسڑی پا پسچ جادوکڑے شی فربو لال فلو فلاست ن سویلا اوګرا سرنگ بنیدي تا ل ر صفتونه ناکاران نوبيلار شولدي طاق نه لريدي د سلاې وقالوضا ایزا کو ظمون وروفادن اناله مبروسو نه خلل غن جدید اوای دا کاافران کله چې شومونګ ډوکیو زری زر شو آئ موبا دبار پورت کے شو بپیدائش نو کلک نت ندی تو سو گٹھ آؤسپنا اوخلکمروفی سور قسم مخلود آئنا چڑی گٹھی سادوں کے فسون نظر دی وی بری سوبم دوبار پیارا کریم کو پیارا کرئی إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ نتاح زرر اخوزي بدیتا تسرن اخبا الوائب ای کلب ایداد بارجا قل عصا این یکون قریبا توائقینا که دیشی جنزدیم یوما یدعوكم فتستجیبون بحمدیم وتظنون ان نبستم اللہ قبول بہتا سو آواز وہ ان کی بے راہ لرام دن وہ دونوں کلی رام اگمان بو کہاشی تاسو دنیا پبرون کی مگر لگ زمانہ وہ کلیہ بادی کلتی ہی آ او زما بندی گانوتا وی دھ برائ رخے یخن شیتا شیتانسانیاد مین انسان شیتا پارا دشمنس ربکوم لمو ب کوم، ہ شہیں او انہہ شہیںوا ذب کوم رستاسوں خپوے لے پتاسوو کواڑی ہمبو کی پتاسوں کو اوواڑی اذا پدر کی تاسو لرام وما سنناک علیہم ل انی مکیلا انے لےگلے ما پیبان نیں ظ موارم۔ ورو کاله مو ب من في سواې والم اور ستا خپیرې پاشااش اسممانو کې اوزم ککیم واللهقد فضنا بعض نهبیناله بعض وواتهنا دا د ضبو غرام قین غ روالې ورکېمون بعضې اور داود زبور کتاب من فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ سلامت عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا تو پلاشیا تحویلا تو متیا سانتا سو دا کلان سوا مددگار نیختیارنی در یغیت تاصل را دلر کولو در استکلیف سا سناونا در بدل ولو اولائیک اللذین یدعونا یبتغون الی ربهم الوسیلت آئیوهم اقرب دا کا ساندیش دا خلق و ترامدد شوئیم اغیل تیخ بل ابترفت نزی والیم چکم یو د زیاد نزیم رحمت ہوں وافون او میرے ساتھی داغ خاص رحمت و یر قی دا دام ان ناذاب کا نہ مضدور یقیناً ناجاب درفتان داغے ن من قرية اللہ نہن کو قبل شریرام يوم يوم انش یو کلین کارکون کے مگر منگا ہلاکوبا درام مخ آمت نام یا بازاب ور کو سخال کفن کتاب مستور دے دا دا دا اللہ پر بھی کتاب کی لکل شویم وما منعنا ان نرسل بالآیات اللہ ان کذب بہا الولون ونرے منکڑے مولا چولی گنگا موجزات چیدی غاریم مگر ددے وجنائش انکار کڑو دری مخکنو خلقو مگر ددے وجنائش انکار کڑو دری مخکنو خلقو وا تین سمودن قتم اب سرتن بحام اور کروں گا سمو جان تم پورا ورک ان کے دینکاروں کو داقین ومان سے لوبل آیا تلا تخویف انلی گوں گا داقسمو جزاد مگر چیلنس پیلرت نتام ا خود نہ جی خود له مونږه خام مگر امتحان نه بار دخل کوم و سجردل ملعونۃ فی القران واغونا چی بدی ویل شی دا داغی او داغی د خورن کو بقران کې ونخوفهم فمعزیدهم من لا طغیان کبیرا اور یا راورکوں گا دیتا پدا سے موجداتوں ننز جاتی گئی دایا ردی لرام مگر سرکشی ڈیرام وید قلنا للملائک تسجدون لآدم فسجدون اللہ عبلیس اوکل چوئے لیونگ ملائک تا سجدوں کے دام آدم علیہ السلام تنٹولو سجدوں کڑا ماسیوار عبلیسنام کالا آسمن خلق تین سیم زہاشا تاشی جوکڑے تاخونا کالا رائے تک کرم تالو ملکیا متیلاس خبرا کمات آئتا تمہ تا سر تالی کمہل ملر ترک موری خام خام منبک سان کافن جز کورا سوکھی تاباری کا استاد رکھو نا یقین جہنم جدا سا سدا جدا پور درکڑے کا سر سی سا پاگی پاواس بل او حمل کو پری بانے پپل و سر لو پیادو و شارکم فل والے وولاد اور شریش دی سرا پالون پچو پا دری کے واید ہوم وادی سرا مایا دم شیطان اللہ غرور واد نکی دی سرا مگر دتو کی ور کو ان بادی لال <سؤال> سلطان یقیناً خاص بندگان نش تاجرا پائی باندیم وسد گمراہ و کفا او پور دے ساربار رب کمل کمل فل کفل بحریل تب من ان رب تاسو غزات دے چشلی تاس لر کشت سمندر کے دیر پارا چو لو کا سیتا تکلیف سمندر کے رشاسووک چې تاسو تاوازو نه کوائ ما س وال الله ناممفللم نه جااک می بریاستو کان لسانو کفرام ارغله جلله تاسو بچ کې و چې تانو تاسو مخړ دا دتهوحید او د دا انسان لنا شکرام افا من آئیں سے فابکوں جانے بل برے او ی صلا لئیکں ہ سے باام آ بامن تاسو د دینا چخ تبزی تاسو رناپہے اور طرفہ ہو چکے یا رولی گی پताسوبانے سیلا تےہہ کانڑیں سملہ تہ یہدو لکوم وکیلا باب نموں میںیں تاسو سوک زے رت نوحرام مایا پام نے تا سو چواپس پولی تاسو, تاسو پری دریاب کی بلدل فیورسلال کا نربلی کی بتا سو ماتون کی سلئے فیو ریمان کفر ن گروکی تاسوپس نہ شوقری گڑیا سملا تجمیا میں تاسوار پولی پری کا سراسو تلب گار دلی بنیا دما حمن فل بر ولواہ وَا اور یقیناً عزت ورکڑے مونگا اولا دیا دمتا اپور تکڑی مونگا دی پوشا بتریا بنو کے ہوں مینت یہ بات اور رضی اور کڑے مونگا نمزے دار اسکنام اف بل نا ہلا کسی میم خلکنا تفدیل اگر والے میتا پڈی رو دیکانو چپے کڑی ما بخا سر والی یو من کل سیمبے پاور شروع بلو ما تول خلگ دائب مشران فون کتاب ہی چال چی اور کلشیا ملنا مخیلاس کے دا کسان بلولیخ پل ملنا ملا یزل متیل ظلم منیشی کے دے بدی بانے بقدر دتار دا ڈکی ر گجرے اعما کا نفی حاضی آ سوچی بدی دنیا کے اڑن بے دلیلام با بپاخرت کے ہوں دی اور رکو ان کے بئی لارے د جنت لرام وئ کاف نیلائی تفتریام ہینڑی چام خا وڑی تال رات ہائنا چی وڑے ما دار درو جوڑگی تپ دین سیوان وَاِذَا ظَلَّ التَّخَوُّفُ كَخَلِيلٍ الضَّرُّ خَامَ حَادِيبَ أُنْسِي تَذَرَّخَ صَدِيقُ وَلَولا ان فَبَسْنَا غَلَقَد كِتَتَرْن كَنُ إِلَيْهِم شَيئًا قَلِيلًا أَوْ كَنَك لَكَّرَ مُنْتَالَرَم یقیناً تنیزے چور کوشے بدی تاسڑے لگوندان اذن لا زقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لکلینا نسیرا ضغ خام خاص سکولے مونگا او تا تان دوشن نہ عبد جون دنیاویو اور دو چن پست مر گیا بنے مندے تاز را پارفی زون کمین دا داخل شخا مخا تو کیوں کی تاثرا پیسلوارا چاو اللہ سارو ن شریستان روسو مگر سلگ زمانہ سنت منقد ارسل نا قبل کبر رسول نا تجل سنت ن انتظار انتظار کا طریقی راچا چلی گلی او نمک کے رسولا نقبل لرا سب لے اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر پابندی کو دمان زم دو حد زوال دنور نہ تو تیری دش پہ بوری اولستل سوا دمان زم ان قران الفجر كان مشهودا لست د سبا دمانظو حاضریګړی شو راغې د د ملا کو د شپې درمله فته حجد نافله دک او د شپې د صی سے نهم خو پریغ د پمانزو سررام دا او زیاتی د سک ابو کا مقام محمود نزدید آئی چوبلی گیتا رستا رب مقام سایلی شویتا وقر رب خلنی مبخل سد کے آخری نی مخرج اوائے رب داخل کے مام زیر داخل ادلو رشتہ تا او باسما زید استلو رشتی نام داخل ما ماپ داخل علو رشتہ او باسما پ با استلو رشت نیم و جالی مل تم کا سلطان سیرام اور آ کے تا خاص دخبل طرف غلبا جمداد ور وقلجا الحق مضحق الباطل عوائت حق رائے اور روانش باتل ان الْبَاطِلَ كَانَ نظہ کام یقیناً باطل دے روانی ان کے بمقابل حقیم وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنَازِلُونْ غَا قُرْآنٍ هَغَا شَغَاعِ لَعَجْدِهُ وَرَحْمَتِهِ ذَبَارْدِهِمَا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ن دا قرآن ظالمان لڑام مگر ڈیرتاوان وزا انسان وے اوکل سنے مت کنگ بنسان انسان واڑی دے اخبر ڈڑے لری کی اخبر ڈڑ لڑان ویزام سہو شروع کا نام اوکلور سی داس تکلیف گی رو نو ملکیل تو امل گئی پخل تریقا فربکم آل من ہوا داس ویلا نستارب خب وید پاشا شدی ہدایت بندن کی بیتبار دلار ویسالونکانی الروح اور کے دیستانہ دیستانا دروح ببارکیم قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم اللہ قلیلہ توائے روح حکم توائکل پوچھد ربزوانکڑا مگر گیم ولین سبن بلدی کم تجل اکواڑ خام بو بجوہا کتاب چوہے کڑے منگتاتا تیاب نوں میں تو جان لڑا پری کتاب راوت سلوم ظلم مقابلے کے سخذ ماروں اللہ رحمتمر رب کا ان فل کا نالک کبی مگر نی دوجید رحمت ربد طرف نہ ان سو جنوالا تو مسلحا زل قرآن تو جمشی انسانانو پیران پتی خبران روڑی پشانت دے قرآن نشی روڑے در پشان و لو کا نباز ہوم اگر جشی بازی دباز پارا مددگار و لفنا لاسی فا زل من کل مصل آئےن بیان کڑے مونگا خلک لرا پے قرآن کی دہر قسم وزون فا با اکثر سے اللہ کپورے خیر خل کو ہر کار سواد شکرام و لنا من لتا تفجرام ادی چری موڑ متا ترجیت ملرکی دمکین چینے یا شیستاد پارا باغنا دجوران انگورو نروان کی تولید آئے پمینس کے بروان ولو او تسخت السماء کما زعمت آلینہ کی صفن او تاتی باللہ والملائکت قبیلہ یار اغلیت آسمان لگا سنگچیت گمان کے پھونگ بانی ٹکڑی ٹکڑی یا را ولید اللہ و ملائک الر مخزم او یکون لک بیت من زخرف او وترقا فی السماء یا شی ستار یو کوٹا دسرو زرو یا اوخی جتا اسمان تام ولن من الرقیقه حتا تنزل علینا کتاب النقروم اور شریف آن روڑو مونگا ستاپتشو خطلو تردیش رولی کتبوں بنیو کتاب شمونگے اولولو قل سبحان ربی هل کنتو اللہ بشر الرسول تو تو آیا پاکی در رب زمان زخنی مگر یو بنتیم رسول وم مناس مہم کالو اباس من کرے خلکل راجمان روڑ لو نام کل شیر اور دی مگر دیا او خبریں شیری دی وئی آلے اللہ تلا بشر رسول پلو کا نل ملا منس سمائے تو ملا گرز رے دلتاؤ سے دے خام خارا لے گلے بگا پتی بانے سمان طرف ن ملک رسول کلکفا بل شہیدم کم ان کا نادی خبیر تواہی کو ان کے زمادر سالت مین زما مین ساسوکی یقین اللہ دے پبندگانو خبردار لد ان کے مئی دل ہو فہول محتد اور اسوں جلال ہدایت ور گی ناغد ہدایت منذ ان کے و من یذل فلن تجد لهم اولیا من دونهم اسوں جلال بیلاری کی نشر اوبن امید تار دوستان دلان نو سیوام ونہشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا وبکما و را ژمه و کومګدي دقی آمد پر په مخو باندېړوي او چاړه ګو کان بیم معوا هم جاهن نهمونکله خبت زنا هم صران زیله اودو ذری بجان نمییم ا کلله جاغ مړ شي کم شي درری په خیال زیاتی کو بمونغاغې را بالاول جا اہم بے ان کفرو بے آیا تین کا لو ای کنا زامو روفا تا لم پڑوسو نلکن جدید دادری سدارا پتی وجا شی کفرکڑے زم پائے اوئی آئے گا منگا ڈکیو زرے زرے آئے گا پور تکڑی بیدائش نئی آئے نگوئی الله چید حغذات پیدا کڑی اسمان نظم کا نو قدرت لری پری چ پیدا کی لری بشان مقرکڑی دارے ٹا شکنی نیخ ظالمان خل رحمت ہر کار سوال سکتم خشد الانفاق توا کشری تعصوم اختیار خزانو رحمت دا رب زمان دو بندی کر آئے تقسیم دو خلاصد لو نام و کان ال وکان و کتورام اور دے انسان بخل گونگے ان موساتن وکڑے موسال اسلام تا نوجات کارا فس السرائی لا تپو سکا دن سر نہ إِسْرَائِيلَ ت مو سال سلام راغیم قال له فرعون اني لاعظنك يا موسى مسحورا ولا غط فرعون يقينا خا مخ غمانكم زبتاوه ني يا موسى جادو كرم قال لقد علمت ما انزل ها اولاء الا رب ندی نا جلکی اللہ دا موجاد ندی نا جلکڑی دا موجاد مگر رب داس مانو دپار دینیم فراؤ نسبور کم پتاوان ایر کڑے نہ سرنام گرک منگ دیو دا مرگری ٹول و کلنا دھی ل اسرائیل اسکون الر أَوَّلُ مُغَاصِ الدَّلَاقَتْ وَذَنَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَامُ وَسَاءَ تَأْسُهُ اللَّهُ بِرِزْمِكَ كَئِيبٌ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَا اور بحقسرا نازر کرے منگدا قرآن و بحقسرا قطر سے مگر زیر کے ان کے ہو یرور ان کے وہ قرآن فرق وللناس تطراہ سیالہ اپران کریم ترسیم کڑے منگا پس دے ابارا چیلے تلرام پخل کو بانے پارا مرام منزا تنظی لازل کڑے ملر پلگ لگناز لو لو کل آ مو بہیو لا تو م تومان روڑے بڑے قرآنوں یقینا کسان چورکم مک درے قرآن درات کلش بیا نہیں بری بانے قرآن پریوزی بخل زنو سجدہ سی کی سوان ربانب لم فلان دار دربم گا خام خا پڑی شری و لانے خوشو اپریوی دی بزنو بانے جڑا گانے کئی ازیاتیمان وید آواز اللہ تایا آواز کحمان جاتا اما تب فلسم حسن ہریو دین چی آواز کئے ن جائز دے لال ردی نمونہ خیس خیسام خیسا ولا تجہر بسلاتی کلا تو خافظ بھی ہاؤ اب تقریب نزال کس ویلام اور جہار مکو پخل قرا تو بدوام اور ایر پٹوالم پائے مکواؤ الٹ آپ ممن زدی کی لارم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَامُ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَنِشْتَعَغَ لَرَاسُوكِ بَرَخِوَعَلَ بُبَعْثِ شَيْدَ عَقَيْمُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌ مِّنَ الظُلْمِ اور نشتا کا سرام مددگار دو جس کے دل دا تکبیرا وبیر ہوں تقبیر اللہ تعالی پڑو بسم اللہ ولم الحمد للہ اللذی کتاب تول خدائی تو خاص اللہ دانس ناظر پفل کتاب انیرے دی کتاب درا حس کگلیچ قی امام پوکھ مضمون والا کتاب ریم لباسن شدیدم دیدہ بارائی چیرہ ور کی دا بند کتاب دا سخت عذابنا چیر اللہ دا طرف ندے ویبشر المؤمنین اللذین عاملون صالحات ان لهم اجرا حسنا اور زیر ور کی مومنان تا کسان چا ملون کرین نکا ملون چیر یقینات دیدہ دے چیر سواب خیستان ماں کسی نی ابدامی بائے کے ہمیشہ اور یار کئی دا بندا کتاب سانتا چاہیے اللہ تعالیٰ مش تدین راہ پہ دی خبروانی ہس دلیل لو ند دی مشران لو کم ورد کلمدان من افواہم وبتا خبرنا کارائیں سیروزی دلیل و خلونا یقولون الا کذبا نویدی مگر دروین تو بلدان پدی بسے کچری مان روڑی دی پی کتاب رڑ خفغان دوجے ما زینت اللہا احسن یقین جو ازمے حکو برے خلکو چکم خیستا مل والیم جو روزام آسری میدان سفام کان آیا جوان آیا گمان کی اسی دن کی زغار اُن کی رقیم کریم دا زم گا دن ہو خود دو قدرت نا دی ناشنا دی اذ اول فتیه تو الکہف فقالو ربنا اعتنا ملذم کرحما کل جی پنا یو نی ولا دی زوان ان غار تا دی ول ربار حکم تا دخل طرف نا مضبوط عالم می فَضَرَبْنَا رشدا پیارا فِي متا کامیابی آزان فلم کا گنمانے پدار کی سو کا لم دیر پاچی نخکار کو چکمی دو دی ہا مل <سؤال> راشدا سو پیتی نہ نو نہ خوسو لاہوں بیانوں پتاوانی دری خبر پریشیات نام ہوقنتی جاننا رم امراڑ بخل نیا راہ لاحت لا کلو بھیز کام اکلوالاؤ گدائی پزر مانی کلچی ادری دل بادشاہ تم فکالو ربنا رب سمتی ربزم گلے رب, رب داسو نزمک لڑنیند الاحا ایشرے رام تس نو مان سی ول مددگارتا کتتا یخن ویلی بے مدا دہد ہاؤ کتونی دا کسان زمدہ قوم چھے دے دی جو کرید اللہ تعالیٰ نہ سوا نور عبادت والا لون آیاتون آلیہم بسلطان بین ولین رو ردید آئی پر علوہیت دلیل خارام فمن نظلم ممن افترال الله کا سوگ ڈی زالا چانچوڑ بلولہ کلچی پڑے تا سو کا چانچ بندگی سیوان فاؤ یاب رحمد پنائی حاصل کے اوقار تام ڈیر بدر کی تاثل تاثرم تخ الخاص رحمد من وہ لکوم اور پیار بدر کی تاسل راس تاسرے کارنا آرام و ترشم ذات, ذات الیمین مینی تنور لڑام کل چراخی دین جی اوڑی داغی دگار ناخی طرف تام تکر زہمال کل چیوانا گس ترف تام فجو تم ہال دارے چری پیو کھلاؤ میدان کی دی دگار نام آیاتیلہ داد نو تو میلہ ہوئی فل مش آسو چلت ہایتنا گات کے آسوک چل رہا ہے بیلاری کی نیچرے او بن ہی طاقت پارے او دوست ہدایت کا ان کے تصب ہوں میں گمان بکے تو پری بان بیدار اور حالدارے جائی ادریم و نقلب ہوں ذاتین و آڑو راڑو منگا دی راخی طرف تو اس طرف تام و باسطن ہوں باسی تندر اسپے ددی خوراون کے ریخ بلے چی پدرشن لگار لئے تلا لے تمہ فراروں تمن منہم رو کتنا ساپ اور خارش دیتا خام او بر دے ددینا تک ان کے خامحا ڈک بسے ددین پی ارے سرام وزان کباسنا ہوم لال ہوم ادا سے رابار کرم دلر خوب نہ جد پارائیں چو سنو کی بکورائیں کے رخ حال سمر سارشی بگار او لو لو باز دی سارشی رس پورا بلکہ ٹکڑا دروازے بل فوسو آہد کمرکم ہاضی خفو جو پائے چیتاسوی سارش مولی سا پیسو ساسو پپیسوسو چیداری دے خارتا تامن چکم حلال خوراک والا خوراک داغ نام ولیف و دام اور نرمیری کئی پسودا کو لوکی اونلی خبری پتا سوانی سو گداخل <سؤال> خبر شی پتا سو نکان اولی او دو ملتی گدی تاسل <سؤال> رخبل بات دینتا دیر پاراج خلکت پتو لگی وادد لاح تلاد رشتی اور یقیناً مقیامت کی حصک نشترے عزتنا زارو نہ بہن ہوم کلچ بہ شور کو موجودہ و خلق کو رن کی تمام لی رسار کا فو فقا لبن ہوں والنا بار کسان ہو جوڑ کے بدیبا نیچا آبادی رب ہوم ربدری خپو دے دری بحال غلب والا امر مسجد ولا کسان چائی غالب پا کے بخل کار بانے خام خا جو بن گا بدی بانے سے جگام سلا سترا زردی داخل چاردان ومست ابارکسان پیجیوشپاٹل گی بےدری لو ن سب تم و سام نم کلو اوئی باج کسان دا دیتم دری رے اور شمار ن دیال دری پشمار بانے مگر لکسان لک فلا تو میم میراحرا بہسمکواد مگر باسکارا ولا تفتیفی میندا تپوسمکو ریپ بارکے دے خلکی چان دیو کار پارکی چزک ان کے دل رسبام الله مگر چیو دے کیا سراد اللہ تلا مشیت وزکرو اب دان سیتا ایا د پر ل کلچیلاسب اکربارویاؤ چھز دینا دین صلاحیت خبرام پگار کے در سو کا لا خزیاتی ش نہور تو لہو غَيْبُ بات و خاص لا لڑائے پٹو خبر اداسمان کے اب صرف بھی واس میں سنگ خلی دن کے دیہ لڑا اور دن کے آرے خبریں لڑام ماں لہو نیلی اونوشر کوفی حکمی نیشدل سیوا سو بچک شریق اللہ پکل اختاراتی شاہ چی ویشیتا د کتاب, کتاب ربست لام بدی لونی متہ بدکے دلہ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ نیوا سید پائے وسلم وجہ خپل ځان دے کسانوں بمرگر تیا کے دواگانے واڑی دخ پلب نہ سبائیوں بیگائی واری تالا مخ والا تا دعائ نا کان ہوم تریزی ن تلیات دنیا د دینا ساستر گی ته ډول د تبل دنیا ولا تطع من اکفلنا کل بہ من ذکر نام تباہ ہوا کا نام رو خبر ممانا داغ شا چا فل کرے منگزرا زم دے آداش او اور تاب داری گئی دخواہش پل اور دیکار ددین د دہدنا تیر و حق میں رب واحک آگے توئی چی ساسو درب ترف نئی فمن شاہ فلنشا فلور سوچواڑی مان دوڑی سوچواڑی نفر دیوکی آتدال ظالمی نارا یقین ما زالمان دا اہتبیس راگری مدد داری دیکھو وسیر مہلے فریاد ابوی فیادری فریادیشی پو بو, بو سر داسی بشالیشی تا تای رتری مخ نام بیس شراب سات مرتف نکارس کلو سال اجرمن سنا کسان کانچی معنی راو او امنہ کہ یہ دا د سنت یقینن منگا نہ بربادو سوہ بازار شان شیخ استام علی غریم اولایک لهم جننہ تدجر من تحتهم الانہارم داغ سان دی دوبارہ باغو نادامش واری بیمگی بالا اند بنگلو د دین والے جو ہلوں من ہام اچورکی من بدی تبائے کے بنگلی رسوس اگونی بدی جامی درو رو دٹوری خمو نام آرام بکی دی پائے کے پپالنگنوم نیم صواب و حسنت مرتفقام خبدددادا و خیستدے دید, دید آرام وضرب لہم مسل الرجلین جعلنا لے احدہما جنتین من اعناب او بیان کریدہ یو مثال ندوسروم یور کڑے او مونگایو دائی تام دا ذبا بونان دان گوم وحففناহুما بالنخل وجعلنا بینهما زرع اور اگے کلو مونگا ددوا نا پکجیرو او پیدا کلو مون دای بمینس کی قسمہ قسم فصل کیرتن جن تن آت تو نو شیاؤں لہ مام دتواڑا باغنا اور کال بے اخبل می وے کمے نو دے او نس اور مائی پمس کی اوالم لہو اودى ذي سديد باران و آمدنهم فقال لصاحبه وهو يحايره وان اكثر منك مالا واذن فرام ني ويل الخبل يوم ارغيد دا داغ سرا خبري شورو گلم ز زياد انسان دمال دم عل عزت بند بيدوار دا ودخلالم نفسے و داخل شی یو باغ پلت پدا سے ہارچ مدا مل کا گو چلاگ بشیدا باغ شریم ساتھ من گمپ خیامت بانی میمی تن کے اور بل فرض کو لوبتا خام خا ممز کو مرگری مومی ہاتھ جب خبریں کو چیتے جو کڑے اول بیاد ساس کی دمن نہ آئے برابر جوڑکڑے سڑے لا کن نہ ربی والی ربی دام لاکن زیم اللہ دے رب زمان ن شری کوم لب سرائی چا چالام جن تکل تم اولا داخل نواز خپل شریخل باخت داسی ویل کی دا سواری دا اللہ تاس والی نش تاقت دئی چا مگر دلہ پہنیا کلک ملدا کئی ن تل را کم اس زما ورا فاسوتی خیرمن دیکھ میشربزما وا ویرسل باغ نام من سمے فتوس بہار زلقام ارعب الیگی سانپ باغو مبانی عذاب دا اسمان در طرف نام نشی بادا یو میدان خوयाम او یوسف حما او غون فلن تستتی له دلوان یا بشیو بدارے اوتی بزمک گیم نیچرے طاقت بن لرے تاغیل ارادت طلب گولوم شاضاب کے آمدن نو سوائے کا مرڑ خپل پل وغیر پائے خرچوانی چائے کے کڑوی اقاویہ لا روشیام حال ذا شغا پریوتو بخل چتوں ماننے و يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدام او اله ارمان دے زمانہ میں بنے جو کرے ذپل لب سرا انشاء رحم ولم تقل لهم في اط ينصرون من دون الله وما كانوا انتصرا نو دلرائے اللہ نے سیوام نو دے پخ پلم بدلاؤ سن کے ہونا لکلائے تو لاہ الحق پدا سدے کہ اختیار دے صرف اللہ لرائے چک اللہ رے وہ خیر ان سواب خیر ان اللہ قر دے بدور کو لوکی اور لوکیم مسلح دنیا ہوں من السمان او بیان کا دے خل کتا مثال دنیا پشانتوت باران چرار وی انند طرف نام فخل گن روخی جی بوٹھی منترو ریا نشی زرے زرے وکان کا نما ہوا کل مت او اللہ تعال پارسی بان ڈیر قدرت الحت دنیا معلو نا زامن خٹول دنیا ویرے ول باقیا تو سوالحا تو خیر اند ربک صعاب خیر ملا ملونا چی باقی دی دائی بدلا مل وری بنی زربستا پیدارے پیدوار ویل حسر ہوگا چروان بکا گرونا او بینی تیز مکل رڈاگام اراجم بکو دا خلق نپری بنگ دو ددینہ سوک واردو علی ربک صفام او پیش بشی دا خلق افستا پر بانے صفون صفونام لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرام اويلی یقینا راغلی تا سم تالق سنجم بداخڑی او ول ظلم بلظام تملن الا نجعل لكم موعدا بلکی گمان استاس او چی چرے با جوڑ نہ کو منتس لایو وہ مقرر وضعا کتاب فطر المجرمین مشفقین مما فيم او اکیب کتاب دیشیا ملنا ملا سیم بت مسلمائی اربک ن چپائی کلی کلیم کتابر سو اجردی کتاب لران نپریدی وڑکشے اور سے مگر ٹولے راگیر راگرکڑی پلی کلوکے ووجدو ما ملو حاضر اولا عظلم رب کا حضام اوبا ممیدی حاغام علی کڑی حاضر پائے کتاب کے او ظلم نکہ استان رب پہی چاوانے پیران دل نام افتیاد آیا جوڑا گردائے سر دولاد دوستانت تابے دار کول زمان سیوان ہالدارے شدید خوش تاسو دشمنانی نب دالماندار آپ پا بدل دا لاکی خلق السماوات ولا خلقان حسین مان ریا جڑی داشیتا پیداش دسمانوں دزمکتاؤں نیداش مرگ ریتا ان کے گمراہ ان کل رام مددگار بل و می کو جا تو فدا اب کمر سے لا بائزمرکاؤت سو دا کو شری کا فلجی بونا بھائی کا دیبوتیائی بدلی حسبر کبھی اجوڑ کو مغادی زید ہلاکت مصرفا او اوبین مجرمان ورد جہنم یقین بہو کی شری جاگے تاپرے وتن گریم ناس داغے نا دلو اوڑام یقیناً <مَثَلًا> قسم قسم بیان کریم گرے قرآن کی خل کل رام دار قسم وازل انسان اکثر شعین او دے دا انسان گمراہ دیر دار سی نہ پگڑ کو لکیم بولام ندی منکڑی دیکھل کو راد ایمان روڑ لو نام کل چراغے دیت ہدایت توختلے دقبل ربنا دشرک نم مگر دیکھ انتظار دریک برے شراشدی تا تری قدم یا راشدی تازاب وما نرسل المرسلین اللہ مبشری نظرین اور نیگا رسولان مگر زیر ور کون کیا یار ور کی او کفرولی اور شبو سرام دیارا چنڑئی دی پی سر حق لرام و وَمَا آیا تی وہ کری دی آیا زمام او دی زوام اور لپیئر شی کیم وما نرسل المرسلين نلیگو بھنگا رسولان مگر کفرو بل بات اور جگڑی کافران پاتل شو سرام دیر پارا چیونڑی دی پی سر حق لرام زمام پور کے ٹوکیم و من نظل من زو کب آیا تیروانسی سوگڑے لے ظالم دے دم جلنا کلو بہم کن تنوع یقین جو کڑی دری بنو بانے پر دےم من کی دل راد پوئے قرانا ددی کے درون والے دا طور کے دل ہدایت رفدام پیچرے ہدایت نیری دا کے الغفور گفور رحم رفتا بخن ان کے دناہ سب حکوم سید را پائے ملن شری کڑ خامخا زرب اور بلحم موئے مو بلکی دلا دے یو مکرم ایشور بنو می دائ نم کے داخ بیان کڑی گائے لائی کلچائی زلم کر او لا جواراڑ ملاکت ابروغ مجمال بحران سلام مخبل زوان مرگریتا زنہ برے دم سفر کول تر دے بولے چ اور سم زید جمع کے دلو دو دریا ابو یا ابو زم زم رے زمانہ فلم ما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما ارگل چ اور سیدن دوالا زید جمع کے دو دمن دروازہ دمن دریا ابو ندان یگ دوال خبل مے پتخی لہو فل باہر سروام نو نا گئی پلدار پدر آپ کی اور سرنگ فلم کالل فتح ہو آتی نا گدان اور گل چیری اور تیر و تلتا گز نام وہ ایل موسا لکدی نفری نو یقین نو ری دودھ مدیستی سفر نڑی والی سیتل اریات خبری کلچ منیا سیل گا گٹھتا یقینا مانسانی ہو شیتانکڑے حایل را زمان مگر شیتان چرایا دیکم تا تام وہ تخز سبھی لہو فل باہریا جوام آؤنی ولاغ لاکھ پل پتر آپ کے تاجب کومز تعجب گول فالبی فرتدال آسار سلام بس دگاؤ چ لٹاؤ ناپس دا پکل نقش کدم بانی واپس رات لوجدا ابدم ما دین رحمت مینند نا ہو مل دم خاس بندی وکڑو متا خاص رحمتلر اے لڑو آگت ما دخاست موسان ترشد تم موسار آیامرگ دشمتا پی شانی دا مت داگنا چات خودشی دہدا خبری کا کل تعیم سبر اوت یری تاقت نلری لم سبر به لوبراہ اسنگ بسبرو کے باسی شین کے رولے اگر پایلہ محفل کے ام والا ستجدنی ستجدنی ان شاء الله صابر و لا اعسی لك او علم السلام زرد یوبم من مالا صبر کم کے انافر من کو سلکے کت زماتاری نو تپوس مکو زمانہ دے پیم ترے پوری شاعن کمز تا تا پبارکی پور جواب۔ فن تل کام نوران شو درد سوارشو بکشت کا حل کرام آئے تا سور کرا کشت پارا چکر یقینا پورا لکلی نکلستی گایا صبر نشیل کا لا تو آخنی ولا تو من تونی عسرام اے مار سلام منی سم پائےچ جم یشلم اما چواپ میم کار تنسیا فن تلکیا گلامن فکت نوڑا ترائے چھام دیو نو جوان سران کتریک تل نفسن نفس سار سلام آیا قتل کا تایو تن پاک بغیر د بدل دفس نام لکل نقرام یقیناً راتل کو یوکار بد دے